وزیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز نحمان یہ پرویز کی آواز ہے اور میں اپنے مکان واقعہ چچیس بی گلبرگ ٹو لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں آج اکتوبر انیس سو انسی کی تیس تاریخ ہے جس مقصد کے لیے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں میں ابھی ارض کرتا ہوں آپ میں سے شاید اکثر کو معلوم ہوگا کہ میری زندگی کا مشن پرانے کریم کو سمجھنا اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے میں نے اپنی ساری عمر اسی مشن میں طرف کی ہے پرانے کریم کو سمجھنے کے بعد اسے دوسرے پر پہنچانے کے لیے میرے پاس جو ذرائع ہیں وہ پہلی چیز تو میری کتابیں ہیں پھر ماہنامہ تدو اسلام ہے اس میں میرے مضامین مقالات طاع ہوتے ہیں پھر وہ کیمفلٹس ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت تک تقسیم ہو چکے ہیں پھر میری تقریریں ہیں جو مختلف تقریبوں پر میں کرتا ہوں پھر میرے خطابات ہیں جو عام طور پر طرو اسلام کی کنونشن میں پیش کرتا ہوں اور سب سے بڑی چیز یہ کہ میرا مسلسل درس قرآن کریم ہے جو قریب پچیس سال سے جاری ہے ہفتہ وار درس قرآن یہ تقاریر خطبات اور درس قرآن ٹیپ ریکارڈرز پر محفوظ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ٹیپس جو ہیں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی مختلف مقامات پر سنائے جاتے ہیں اور ان کا نتیجہ بڑا ہی مفید درآمد ہوا ہے لیکن میری کتابیں ہوں یا دوسری تحریریں یا میرے, میرے خطابات ہوں یا تقاریر عام طور پر ان کے متعلق مطلب کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان ذرا مشکل ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پیش نظر موضوع علمی ہوتے ہیں اور علمی زبان نسبتاً مشکل ہی ہوتی ہے لیکن آزاد کا تقوضا یہ تھا کہ میں کم از کم دین کے بنیادی اصول عام فہم الفاظ میں چند درسکوں کے اندر اگر پیش کر دوں تو اس کا فائدہ بڑا وسیع ہوگا مجھے اس سے اتفاق ہے ہونا چاہیے اسی مقصد کے پیش نظر میں نے چھ درسوں کا یا خطبات کا ارادہ کیا ہے کہ جن میں میں نسبتاً آسان زبان استعمال کروں گا تاکہ وہ طالب علموں کے اور کم تعلیم یافتہ طبقہ کے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اسی سلسلے کی پہلی کڑی آپ کے پیش خدمت ہے اور اس کا عنوان ہے مستقل اقدار پرمننٹ ویلو پرانے کریم میں سورہ بقرہ کی آیت اکتالیس میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اط کب دلون اللہ زی ہوا ادنا دل ہوا خیر کہ کیا تم اس چیز کو جو بہت گرام قیمت ہے اس چیز کے بدلے میں دے دینا چاہتے ہو جو انتہائی پس درجے کی ہے عزیزہ نے من اگر آپ بازار میں کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ سو روپے کی سونے کی انگوٹھی دس روپئے میں بیچ رہا ہے تو آپ کے دل میں پہلا خیال یہ گزرے گا کہ یہ انگوٹھی اس کی اپنی نہیں چوری کی ہے اسی لیے یہ اسے اتنے سستے داموں فروخت کر رہا ہے پنجابی زبان میں ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ چوراں دے کپڑے کے ڈانگا دے گا یعنی جب چوری کا کپڑا بکتا ہے تو اسے عام گزوں سے نہیں ماپا جاتا اس کی उन ان گزوں سے کی جاتی ہے جن کی لمبائی की بھر کی ہو لیکن اگر آپ کو اس کا بھی یقین آ جائے کہ وہ انگوٹھی چوری کی نہیں کچھ شخص کی اپنی ہے تو پھر آپ اس کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے کہ وہ شخص پاگل ہے کوئی سمجھدار آدمی کوئی صاحب اقل و ہوش سو روپے کی چیز دس روپے میں نہیں بیچتا آپ جس سے بھی اس بات کا ذکر کریں گے وہ دلا تامل کہہ دے گا کہ وہ شخص فل واقعہ پاگل تھا لیکن جو لوگ اس شخص کو پاگل کہتے ہیں انہوں نے کبھی اپنی حالت پر غور نہیں کیا اور سوچا نہیں کہ وہ خود صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اس قسم کی پاگل پن کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہ اپنی کتنی گراؤں بعد چیزوں کو کتنے سستے داموں سے رخت کرتے ہیں آپ شاید حیران ہوں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کے پاگل پن کی حرکتیں کرتے ہیں وہ کون سی بستیاں ہیں جن میں یہ لوگ رہتے ہیں اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہماری ہی بستیوں میں بیٹھتے ہیں تو شاید آپ اسے صحیح تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں لیکن یہ بات ہے بالکل صحیح اس میں کسی شب کو شبہ کی گنجائش نہیں سنیے کہ یہ کس طرح صحیح ہے ہمارے یہاں ایک عام محاورہ ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اس محاورہ کا کبھی نہ کبھی استعمال نہ کیا ہو یا کم از کم اسے سنا نہ ہو وہ محاورہ یہ ہے کہ مال سب کا جان جان سب کابرو آپ سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب بالکل واضح ہے مارو دولت اچھی چیز ہے اس سے دنیا میں انسان کے بہت سے کام نکلتے ہیں اس سے ضروریات پوری ہوتی ہیں اس سے انسان کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہے بیمار ہو تو علاج کراتا ہے ڈاکٹر کی فیس دیتا ہے دوائیاں خرید کر لاتا ہے کپڑے بنواتا ہے بچوں کو تعلیم دلواتا ہے یہ سب کچھ پیسے کے زور پر ہوتا ہے ہمارے ایک پرانے شاعر نذیر اکبر آبادی نے کہا ہے کہ پیسہ نہ ہو تو آدمی کرفے کی مال ہے اس لیے دنیا میں پیسے کی بڑی خطر ہے جو شخص پیسہ سنبھال کر رکھتا ہے اسے ہر شخص عقل مند کہتا ہے جو پیسہ برباد کرتا ہے اسے بےوقف کہا جاتا ہے لیکن زندگی میں ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ جو شخص اس وقت پیسہ خرچ نہیں کرتا اسے سنبھال کر رکھتا ہے ساری دنیا اس کا مانک بھیجتی مثلاً ایک شخص کا بچہ بیمار ہے اس کی حالت نازک ہو رہی ہے اس شخص کے پاس ڈھائی سو روپیہ جمع ہے لیکن وہ اپنے بچے کے علاج پر کچھ خرچ نہیں کرتا کبھی وہ اسے محلہ کے عطار کے پاس لے جاتا ہے کہ دو پیسے کی شرکت میں کام بن جائے کبھی وہ کسی عمل کے پاس چلا جاتا ہے کہ اس کی جھاڑ پھونک سے فائدہ ہو جائے بچے کی حالت دن ب دن خراب ہوتی جاتی ہے ساری دنیا اسے کہتی ہے لیکن وہ اس کے علاج پر پیسہ خرچ نہیں کرتا دلا بچہ جان دے دیتا ہے سوچئے کہ کون ہے جو ایسے دولت مند باپ پر لانت نہیں بھیجے گا ہر شخص اس سے کہے گا کہ میاں ٹھیک ہے پیسہ اچھی چیز ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے لیکن بچے کی جان کے مقابلے میں تو پیسہ کوئی چیز نہیں انہی باتوں کے لیے تو پیسے کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے مال سب کا ہے جان ہوتا ہے جو شخص جان بچانے کے لیے مال خرچ نہیں کرتا وہ है بقیل ہے وہ انسان نہیں जान ہے جان کے مقابلے میں مال کی حیثیت کیا ہے آپ نے غور کیا کہ یہ بات کیا ہوئی بات بالکل ساتھ ہے مال بے شک قیمت رکھتے ہیں اپنی قیمت رکھتے ہیں لیکن جان کی قیمت مال سے کہیں زیادہ ہے بے شک کم قیمت کی چیز یعنی مال و دہلت کو سنبھال کر رکھتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز یعنی جان کو ضائع کر دیتا ہے اسے کوئی اچھا نہیں سمجھتا جو شخص بڑی قیمت کی چیز کو بچانے کے لیے کم قیمت کی چیز کو قربان کر دیتا ہے اس کی سب تعریف کرتے ہیں یہی شخص عقل مند کہلاتا ہے اب آگے بڑھئے جہاں تک انسان کی اپنی جان بچانے کا تعلق ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو جان بچانے کی خاطر سب کچھ نہ کر گزرے انسان تو ایک طرف حیرانوں تک بھی اپنی جان بچانے کے لیے انتہائی کوشش کر دیتے ہیں کیونکہ دیکھیے کتنی ننی سی جان ہے لیکن اس کے سامنے انگلی रखिए اور देखिए کہ وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی جان بچانے کا جذبہ ہر جاندار کے اندر قدرت کی طرف سے رکھا گیا ہے کوئی زی होश اپنی جان ضائع کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا خودکشی وہی کرتا ہے جس کے ہوش و خواص دکھانے نہ رہیں جس کی عقل پر جذبات غالب آ کر اسے اندھا کرنے حیوانات کبھی خودکشی نہیں کرتے غرضے کے جان ایسی چیز ہے جسے بچانے کی خاطر انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ جان کی قیمت بہت زیادہ ہے جان ہے تو جہاں ہمارے ہاں عام محاورہ ہے لیکن جان کی اتنی بڑی قیمت کے باوجود ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ جو شخص اس وقت جان بچاتا ہے اسے ہر شخص نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جو شخص جان دے دیتا ہے ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے مثلاً اگر کوئی درندہ صفت انسان کسی شریف زادی کی عسمت پر ہاتھ ڈالنا چاہے اور وہ غیرت مند خاتون اپنی عسمت بتانے کی کوشش میں اپنی جان دے دے تو اس خاتون کی جرت اور قربانی کا ہر جگہ چرچا ہوتا ہے ہر شخص تعیم سے اس کا نام لیتا ہے ہم اپنے بچوں کو بڑے فخر سے اس کی کہانی سناتے ہیں کسی کا نام غیرت ہے اگر کسی بات کے ساتھ اس کی جوان بیٹی جا رہی ہو اور کوئی तरफ اس لڑکی کی طرف तो نظر سے دیکھے تو غیرت مند بات چیتے کی लेगा। کر اس کا غلط بوچ لے گا اور اس کی قتم پرواہ نہیں کرے گا کہ ایسا کرنے میں اس کی جان جاتی ہے بات کر لائیے میں تو پھر دوہراتا ہوں تو غیرت مند باپ چیتے کی طرح جھپٹ کر اس کا گلا دبوت لے گا اور اس کی قتم پرواہ نہیں کرے گا کہ ایسا کرنے میں اس کی جان جاتی ہے یا رہتی ہے اگر بیٹی کی اسمت کی حفاظت میں وہ باپ اپنی جان دے دیتا ہے تو ساری دنیا اس کا نام تعظیم سے لیتی ہے یہ کیوں اس لیے کہ وہ اس اصول پر عمل کرتا ہے کہ جان ادائے آبرو آبرو کی حفاظت کے لیے جان دے دینا شرف انسانیت کا تقاضہ ہے لیکن جہاں ہمیں ایسے باپ ملیں گے جو بیٹی کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والے کا غلط بوجھ لیں گے وہاں ایسے بے غیرت انسان بھی ملیں گے جو چند روپاؤں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے ہاں لے جائیں گے ایسے لوگوں کا سماج زلیل ترین انسانوں میں ہوتا ہے انہیں بے غیرت اور دگوس کہا جاتا ہے کوئی شریف آدمی انہیں اپنے پاس بٹھانے کا روادار نہیں ہوتا ان کے پاس کتنی دولت کیوں نہ جمع ہو جائے اور غلط معاشرے میں وہ اس دولت کی بنا پر اپنے لیے کوئی اونچی جگہ بھی کیوں نہ حاصل کرنے دنیا انہیں کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی یہ کیوں اس لیے کہ انہوں نے ہابرو جیسی دیش بہار متا کو ماد و دولت جیسی کم, کم قیمت چیز کے بدلے میں بیچ دیا جو شخص کم قیمت کی چیز کی خاطر بڑی قیمت کی چیز کو قربان کر دیتا ہے وہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو जो میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگ جاتا ہے وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا اس نے حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے بجائے جان بچانے کو ترجیح دی اس نے بےحد بڑی قیمتی مطالع کی حفاظت کے مقابلے میں اس سے کم قیمت کی چیز کو محفوظ رکھا وہ دنیا کی نظروں میں ضرید اور خواب ہو گیا اس نے جان خط کا آبرو کے اصول پر عمل نہ کیا لیکن ایک چیز قابل غور ہے جہاں تک جان بچانے کا تعلق ہے اس میں دنیا کے کسی انسان کو کسی قسم کا اختراف نہیں کوئی شخص پاکستان کا رہنے والا ہو یا انگلستان کا افریقہ کا ہرشی ہو یا امریکہ کا سفید فارم جنگل میں رہنے والا واقعی انسان ہو یہ شہر کا مہذب باشندہ ہر شخص اس, اس سے متفق ہوگا کہ جان بچانا ضروری ہے لیکن جہاں تک آبرو کا تعلق ہے اس میں مختلف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ مختلف قوموں میں بھی فرق ہے ہمارے ہاں اگر کسی کواڑی لڑکی سے لگزش ہو جائے اور اسے حمل قرار پا جائے تو اسے اس قدر مایوس سمجھا جاتا ہے کہ بتا اوقات وہ لڑکی شرم کے مارے اپنی جان ہلاک کر لیتی ہے لیکن انگلستان میں اس اسے قتل برا نہیں سمجھا جاتا حتیٰ کہ اگر اس بچے کا باپ اس لڑکی سے شادی کر لے تو اس بچے کو قانون جائز بیٹا تسلیم کر لیا جاتا ہے آبرو کے متعلق یہ اختلاف بڑا غور طلب ہے انگلستان والے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بری نہیں سمجھی جاتی اس لیے یہ بری نہیں ہے تمہاری سوسائٹی اسے برا سمجھی ہے اس لیے تم اسے برا کہتے ہو خیال یہ ہے کہ کیا کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا معیار یہی ہے کہ جس چیز کو سوسائٹی اچھا قرار دے دے وہ اچھی ہو جاتی ہے اور جسے وہ برا کہہ دے وہ بری ہوتی ہے یہ معیار تو کوئی معیار نہیں معیار ایسا ہونا چاہیے جس کے مطابق اچھی بات ہمیشہ اچھی سمجھی جائے اور بری بات بری ہی رہے خاص ساری دنیا دنیا اسے اچھا کیوں نہ سمجھنے لگ جائے ہمارے لیے عزیزان مان یہ معیار ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید وہ یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے اور کون سی کم قیمت کی کون سی چیز ایسی ہے جسے اس سے زیادہ قیمتی چیز کی خاطر قربان کر دینا چاہیے اور کون سی ایسی جسے کسی حالت میں بھی قربان نہیں کیا جا سکتا ایسی چیزیں جنہیں کسی دوسری چیز کی خاطر قربان نہیں کیا جا سکتا مستقل اقدار یا پرماننٹ ویلیوز کہلاتی ہیں اقدار قدر کی جمع ہے اور قدر کے معنی ہے قیمت لہذا قرآن مزید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مستقل اقدار کیا ہیں انہیں کو نہ بدلنے والے اصول یا قوانین خداوندی کہا جاتا ہے جو شخص پران مزید کی بتائی ہوئی اقبار کو صحیح مانتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں اور جو مملکت ان اقبار کی حفاظت کرتی اور ان کے مطابق معاملات کے فیصلے کرتی ہے اسے اسلامی مملکت کہتے ہیں آج کا درس ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں آئندہ خطبات میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ مستقل اقبار کیا ہے رقبر تقب الملہ ان تصوی العلیم و علیکم حضی العیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس سلسلے کی دوسری کڑی یعنی دوسرا درس یا دوسرا کتبہ شروع ہوتا ہے اور اس کا عنوان ہے قانونِ مقافات عمل اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ نہیں یا عمل مس قال ضرورت ان خیرنگ جرح ون یا عمل مس سورہ الزال کی آیات آ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرتا ہے اسے اس کی جزا ملتی ہے اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرتا ہے اس کی اسے اس کی سزا ملتی ہے پچھلے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ دین ہمیں مستقل اقدار دیتا ہے جو کام ان مستقل اقدار کے مطابق کیا جائے اسے نیکی کہتے ہیں جو ان کے خلاف کیا جائے وہ برائی کہلاتی ہے بیشتر اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ مستقل اقدار کیا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں عطا کیا ہے ایک اور بات کا سمجھ لینا نہایت ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ٹریفک کا قانون یہ ہے کہ سڑک کے بائیں ہاتھ چلو آپ کسی ایسے چوراہے پر کھڑے ہو جائیں جہاں عام طور پر تانگے سائیکل وغیرہ آتے جاتے ہوں آپ دیکھیں گے کہ تانگے والا دور سے دیکھے گا کہ چوراہے پر ٹریفک کا سپاہی ہے یا نہیں اگر سپاہی کھڑا ہے تو وہ بائیں ہاتھ چل کر موڑ مڑے گا لیکن اگر سپاہی نہیں ہے تو وہ ڈر سے نئے ہاتھ کی طرف ہو لے گا اگر سپاہی کہیں چھپا کر آیا ہے تو وہ ٹانگے والے کو پکڑ لے گا اور اسے اس قانون شکنی کی سزا ملے گی اگر سپاہی وہاں پھر واقع موجود نہیں تو ٹانگے والا دن ہوا چلا جائے گا کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تانگے والے نے غلط کام تو کیا ہے لیکن اسے اس کی سزا نہیں ملی یا اگر وہاں سپاہی موجود ہے اور وہ دیانت دار نہیں تو ٹانگے والا اسے دو چار آنے کے پیسے دے کر چوٹ جائے گا اس صورت میں بھی وہ اپنے جرم کی سزا سے بچ جائے گا یا اگر سپاہی نے اس کا چلان کر دیا ہے لیکن بدقسمتی سے مجسٹریٹ دیانتدار نہیں تو پھر بھی مجرم سزا سے بچ جاتا ہے آپ اور کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو قانون سیکھنے کے باوجود اس طرح سزا سے بچ جاتے ہیں اور دل میں خوش ہوتے اور فخر کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا قانون سیکھنے اور اس کی سزا کی ایک صورت تو یہ ہے اب دوسری سورت دیکھیے ہمارے محلے میں ایک شخص بیمار تھا ڈاکٹر نے اس کے مرض کی تشخیص کی دوائی دی اور ساتھ ہی تاکید سے کہہ دیا کہ تم نے میٹھا نہیں کھانا اگر ایسا کرو گے تو مرض بڑھ جائے گا ڈاکٹر بڑا قابل تھا علاج بھی نہایت عمدگی سے ہو رہا تھا لیکن مریض کو فائدہ ہونے کے بجائے دن ب دن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی ڈاکٹر صاحب اس پوچھتے کہ تم میٹھا تو نہیں کھاتے وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ دیتا کہ بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے اسے آرام کیوں نہیں آتا ایک دن جب کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا مریض کی بیوی نے دیکھا کہ وہ چپکے سے میٹھا کھا رہا ہے وہ جڑ سے اوپر جا پہنچی اور اس سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا کہ اس وقت کون سے ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے میں تو ہر روز ایسا ہی کرتا ہوں آپ نے غور کیا کہ تانگے والے نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی اور اس بیمار نے بھی حکم کی خلاف ورزی کی ٹانگے والے کو اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا وہ حکم کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ گیا لیکن یہ مریض ڈاکٹر کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا سے نہیں بچ سکا یہ اس کے حکم کے خلاف میٹھا کھاتا رہا اور اس کی سزا یہ تھی کہ اس کی بیماری برابر بھی چڑی گئی اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا کہ اسے کوئی شخص دیکھتا تھا یا نہیں دیکھتا تھا ڈاکٹر وہاں موجود تھا یا نہیں تھا فرض کیجیے کہ اسے کوئی شخص میٹھا کھاتے دیکھ لیتا اور وہ اسے ڈاکٹر کا دیکھ کر اس کی منت کرتا کہ یہ بات ڈاکٹر کو نہ بتانا اس صورت میں بھی وہ اپنے جرم کی سزا سے بچ نہیں سکتا تھا میٹھا اپنا مہر اثر برابر کیے جاتا اس کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی اس سے ظاہر ہے کہ کسی کو اس قسم کے جرم کی سزا سے نہ رشوت بچا سکتی ہے نہ سفارش جو اس قسم کا جرم کرتا ہے اسے اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سزا سے بچا نہیں سکتی آٹھ ایک اور سَستا سنیے اس کی صحت بڑی اچھی تھی وہ فخر سے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ دیکھیے سال بھر ہوا ڈاکٹروں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے میٹھا کھانا کم نہ کیا تو مر جاؤ گے میں برادر میٹھا کھا رہا ہوں لیکن میرا کچھ بھی نہیں دیا ایک دن معلوم ہوا کہ وہ اچھا بالکل سویا آدھی رات کے وقت اسے दौरा تو پڑا صبح ڈاکٹر کے یہاں لے گئے تو اس نے کہا کہ اس کے بچنے کی بہت यह امید ہے یہ مسلسل میٹھا کاتا رہا ہے اس نے اس کی حالت سخت خراب کر دی ہے آپ سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ اس شخص پر میٹھا اپنا اثر برابر کر رہا تھا لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوتا تھا وہ مجر اثر کا چلا گیا تا آ کہ ایک دن اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ اس کی جان کے ڈالے پڑ گئے یعنی اسے ڈاکٹر کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا تو برابر مل رہی تھی لیکن وہ اسے ماسوس نہیں کرتا تھا تا آ کہ ایک دن مرض نے اسے سختی سے پکڑ لیا اس سے معلوم ہوا کہ بعض گرام ایسے ہیں کہ ان کی سزا کا اثر بہت دیر میں جا کر نمودار ہوتا ہے مجرم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا لیکن یہ ان کی بھول ہوتی ہے اندر ہی اندر ان کا سب کچھ بگڑ رہا ہوتا ہے اب ایک آدھ مثال سنیے ایک شخص محنت مزدوری کر کے کچھ کماتا ہے اور اپنی حلال کی کمائی سے گھی خرید کرنا ہے گھی کھانے سے اس کی صحت اس کی طاقت بڑھتی دوسرا شخص کسی کی جیب کاٹتا ہے اور پولیس کی گرفت سے بچ جاتا ہے وہ جو روپیہ اس طرح حاصل کرتا ہے اس کا گھی خرید کرنا تھا معاف رکھیے میں یہاں گھی کا لفظ بار بار بول رہا ہوں <laughs> یہ ویجیٹیبل آئل کے لیے نہیں اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب آتے ہی گھی مل جاتا تھا اور گھی سے طاقت بڑھتی تھی بہرحال دوسرا شخص جس نے دوسرے کی جیب کاٹی ہے وہ بھی اس روپے کا گھی خرید کر لاتا ہے گھی کھانے سے اس کی بھی طاقت ویسے ہی بڑھتی ہے جیسے پہلے شخص کی یعنی جہاں تک انسان کے جسم کی صحت اور طاقت کا تعلق ہے گھی یکساں اثر کرتا ہے خواہ وہ حلال کی کمائی سے خریدا جائے یا حرام کی کمائی سے اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جس نے چوری کے روپے سے گھی خریدا تھا اپنے جرم کی سزا سے بالکل بچ گیا یہ پولیس کی گرفت سے بس نکلا اس لیے اسے عدالت سے سزا نہ ملی اور خالص بھی کھاتا رہا اس لیے میٹھا کھانے والے مریض کی طرح اس کی صحت پر بھی برا اثر نہ پڑا اس سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر انسان ایسا انتظام کر لے کہ وہ پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے یا اسے عدالت سزا نہ دے تو پھر اس کے جرم کی سزا کہیں سے نہیں ملتی قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ غلط ہے چوری کے پیسوں پر بھی کھانے سے انسان کے جسم پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا لیکن انسان کے جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے اس کی ذات کہا جاتا ہے حلال کی کمائی سے انسان کی ذات میں طاقت آتی ہے حرام کی کمائی سے جو کچھ کھایا جائے اس سے اس کی ذات بیمار ہو جاتی ہے اس چیز سے انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا وہ پولیس کی گرفت سے ڈب جائے وہ عدالت کو رشوت دے کر یا سفارش پہنچا کر یا کسی اور طریق سے اپنا اثر ڈال کر بری ہو جائے لیکن اسے اس کے جرم کی سزا مل کر رہتی ہے یہ سزا اس کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی ذات کو ملتی ہے اس سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا سوال یہ ہے کہ یہ سزا کون دیتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے ایسا قانون مقرر کر رکھا ہے کہ جو لوگ مستقل اخبار کے مطابق زندگی بسر کریں انہیں اس کا عمدہ اور خوشگوار بدلہ ملے اور جو لوگ ان اقدار کی خلاف ورزی کریں انہیں اس کی سزا ملے خدا کا یہ قانون اس قدر محکم اور مضبوط ہے کہ اس کی زد سے کوئی نہیں بچ سکتا کننا بد کا ربے کا لشدید پچاسی بٹا بارہ یہ حقیقت ہے کہ تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے اس قانون کو جس کے مطابق انسان کے ہر ایک کام کی جزا یا سزا مل کر رہتی ہے قانون مقافات عمل کہتے ہیں یعنی انسانی امال کے بدلہ ملنے کا قانون آپ پولیس والے کی نگاہ سے بچ سکتے ہیں لیکن خدا کے اس قانون کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے وہ خدا جس کی کیفیت یہ ہے کہ یعم و خیامت العن و خطور سورہ المومن کی آیت انیس جو نگاہوں کی خیانت اور دل میں چھپے ہوئے ارادوں تک سے واقف ہے یعنی اس کا قانون مقاصد صرف اسی وقت گرفت نہیں کرتا جب کوئی شخص جرم کا مرتز ہو جائے وہ اس وقت درست کرتا ہے جب جرم کا خیال اس کے دل میں پیدا ہو اس کا ارشاد ہے کہ نالم وات وصو تو بہین نصف ہو وہ نہ اقرب و ال ہی بن حجلورید سورہ آج چودہ انسان کا دل جو وسوسے اس کے اندر پیدا کرتا ہے ہم انہیں بھی جانتے ہیں جانیں کیوں نہ ہم اس کی آگے جان بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ہم نے اپنے قانون مثاقات عمل کی نظان کھڑی کر رکھی ہے جس میں ہر شخص کے آواز بلکہ اس کے خیالات اور ارادوں تک تلتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ عمل مسقال ضرورت ان خیر سو جو شخص ذرا برابر بھی بھلائی کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں یہ عمل مسقال ضرورت ان شرعین اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے ان جرائم کی سزا سے کوئی شخص کسی صورت میں بھی بچ نہیں سکتا لاتی نفسن ان نفسن شیا اس بارے میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آ سکتا لال اخبار شفا تن نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جا سکتی ہے غلا خزمنہ عدمن نہ ہی کوئی شخص کچھ معاوضہ دے کر چوٹ سکتا ہے غلا ہوں یمسرون اور نہ ہی ایسے لوگوں کو کسی قسم کی مدد دی جا سکتی ہے یہ ہے خدا کا قانون مقافات عمل مسلمان وہ ہے جو خدا کے اس قانون مقافات عمل پر پورا پورا یقین رکھے کسی کو ایمان کہتے ہیں یاد رکھیے جو شخص قانون شکنی کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کام دیکھتا ہے یا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں رشوت دے کر سفارش پہنچا کر یا اپنا اثر ڈال کر جرم کی سزا سے بچ جاؤں گا وہ خدا کے قانون مقافات پر ایمان نہیں رکھتا وہ خدا کا منکر ہے کیونکہ اسلامی مملکت قوانین خداوندی کو دنیا میں نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اس لیے اس مملکت میں کوئی مجرم اپنے جرم کی سزا سے نہیں بچ سکتا اس میں نہ رشوت کام دے سکتی ہے نہ سفارش نہ کسی کا اثر و رسوخ کچھ کر سکتا ہے نہ اس کا عہدہ یا مرتبہ اس کے کسی کام آ سکتا ہے اس میں جو شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنے کیے کی سزا پاتا ہے جو قانون کا احترام کرتا ہے وہ عزت اور امن کا مستحق ہوتا ہے یہ غیر متبدل اصول ہے یہ مستقل قدر ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا کسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کا درس دوسرا اس کڑی کی دوسری کڑی تھی آج تیسری کڑی شروع ہوتی ہے یہ تیسرا خودہ یا درس اس کا عنوان ہے دیر ہے اندھیر نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہیں لا یفلح الظالمون یاد رکھو کہ ظالم کی کھیتی کبھی پروان نہیں کر سکتی ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے گزشتہ دس میں ہم نے بتایا تھا کہ خدا کے قانون مقات کے مطابق انسان کا ہر کام نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے جو بھلائی کرتا ہے اسے اس کی جزا ملتی ہے جو برائی کرتا ہے وہ اس کی سزا پاتا ہے خدا کے اس قانون میں کبھی کوتا ہی نہیں ہوتی اس میں کوئی شخص کمی بیشی نہیں کر سکتا وہ خطبہ سننے کے بعد ادا کرتے آپ کا خطبہ سننے کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو کچھ آپ نے کہا تھا اس پر ہمارا ایمان تو ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کا فرمان ہے لیکن فرمائیے ہم جو کچھ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اس کے بالکل برقس ہے خدا کا فرمان تو یہ ہے کہ ظالم کی کھیتی کبھی تروان نہیں کرتی ظلم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بدیاں اور بے ایمانی ہمیشہ نقصان دیتی ہے جو دوسرے کا برا کرتا ہے اس کا ہمیشہ برا ہوتا ہے جو مظلوم کا سکھاتا ہے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا جو غریبوں کو لوٹتا ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے جو کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود کنویں میں گرتا ہے لیکن ہم دیکھتے یہ ہی ہیں کہ دنیا میں ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے دور کیوں جائے ہم نے خود پاکستان میں جو کچھ ہوتے دیکھا ہے وہ اس کی زندہ شہادت ہے کہ زالم کی کھیتی پروان چڑھتی ہے اور مظلوم ہمیشہ تبا و برباد ہوتا ہے دولت مند لوگ اپنی دولت کے نشے میں بدمش سب کچھ کرتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ غریبوں پر ہر قسم کا ظلم ڈھاتے ہیں وہ ان کی محنت کی کمائی ان سے زبردستی چھین لیتے ہیں ان کے ہاتھوں نہ ان غریبوں کی جان محفوظ ہوتی ہے نہ ماد نہ عزت بچ کر رہتی ہے نہ آبرو وہ در بدر دھکے کھاتے ہیں ایک ایک کا دروازہ کھٹکھاتے ہیں وہ ہر شاید اعترار سے عدل و انصاف کی بھیک مانگتے ہیں لیکن ان کی جھولی میں کہیں سے ایک ٹکڑا نہیں پڑتا ان ظالموں کو ہاروں کے کتے ریشمی گدھوں پر سوتے ہیں اور بیچاری بیواؤں کے یتیم بچوں کو سردی سے بچنے کے لیے لحاظ تک نصیب نہیں ہوتا ماں فرمائیے اس نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کا قانون مقافت کہاں جانا جاتا ہے ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ دیانت داری سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کاروبار چلتے ہی اس کا ہے جو بدیاانتی کرے ایمانداری سے کام کرنے والا چار دن میں اپنی پونجی تک بھی ضائع کر کے بیٹھ جاتا ہے لیکن بدیاانتی کرنے والے سونے کے محلہ بناتے چلے جاتے ہیں معلوم نہیں خدا کا قانون مقافات کون سی دنیا میں چلتا ہے ہماری دنیا میں تو یہی قانون ہے کہ جس کی ذاتی اس کی بھینس ہمارے یہاں تو مسلسل یہی قانون چلتا آ رہا ہے جس شخص نے مجھ سے یہ باتیں کی وہ بڑا دکھی تھا میں نے بڑے اطمینان اور سکون سے ان باتوں کو سنا یہ باتیں تنہا اس ایک شخص کے دل کی آواز نہیں تھی ہزاروں لاکھوں مظلوم انسان ہیں جن کے دل میں اسی قسم کے خیالات آتے ہیں ان میں سے بعض لوگ ان خیالات کو زبان تک لے آتے ہیں باقی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں یہ خیالات ایسے نہیں جنہیں یوں ہی سن کر ٹال دیا جائے ان پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اگر خدا کا قانون مقافات بر حق ہے اور اس کے بر حق ہونے میں کسی شبہ ہو سکتا ہے تو پھر دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے بات بڑی اہم ہے اس لیے اسے بڑی توجہ سے سننا چاہیے اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اکتوبر نومبر کا مہینہ ہے زمینیں گیہوں کی بوائی کے لیے تیار ہیں ان دنوں کسانوں کے گھروں میں عام طور پر غلے کی کمی ہوتی ہے لیکن انہوں نے بیج کے لیے غلہ سنبھال کر رکھا ہوتا ہے دو کسان ہیں جن کے گھروں میں فاقوں تک کی نوبت آ رہی ہے ان میں سے ایک کسان اپنے بیج کا غلہ لیتا ہے اور چکی پر جا کر آٹا پسوا لاتا ہے اس کے گھر میں رات کو تازہ تازہ گیہوں کی روٹیاں پکنے لگ جاتی ہیں اور وہ اور اس کے بچے پیٹ بھر کر روٹی کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ان کی مصیبت کٹ گئی دوسرا کسان گلہ باہر لے جاتا ہے اور کھیت میں بیج ڈال دیتا ہے اس کے گھر میں بدستور تنگی رہتی ہے اسے اور اس کے بیوی بچوں کو گنہوں کی روٹی دیکھنے تک نصیب نہیں ہوتی یہ کسان ہر روز کھیت پر جاتا ہے اور دن بھر محنت کرتا ہے لیکن شام کو پھر خالی ہاتھ واپس گھارا جاتا ہے دوسرا کسان اپنا بیل بیچ کر کم دن کے لیے پھر مزے اڑاتا ہے پھر زمین رکھ دیتا ہے اور بڑی خوشحالی سے دن گزارتا ہے لیکن اس کا سخت مصیبت کے دن کاٹتا ہے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے صبح سے شام اور شام سے صبح برادر محنت کرتا ہے لیکن اسے کھیت میں سے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی اس کے بچے اس سے برابر پوچھ رہتے ہیں کہ بابا با ہمارا ہم سایا کوئی کام نہیں کرتا اور وہ اور اس کے بچے ایسے لاتے ہیں ہم دن بھر محنت کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ٹکڑا تک نصیب نہیں ہوتا ہم نے سنا تھا کہ محنت اپنا پھل لاتی ہے لیکن ہماری محنت تو کوئی پھل نہیں لاتی ہم تو محنت کرتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر آ جاتے ہیں وہ ان سے کہتا ہے کہ بیٹا محنت اپنا پھل لاتی ہے خدا کا قانون بالکل سچا ہے لیکن بیج بونے اور فصل پکنے میں ایک وقفہ ہوتا ہے ایک مدت ہوتی ہے کوئی شخص اس وقفے کو کم نہیں کر سکتا جو شخص ہمت اور استقلال سے اس دوران میں محنت کیے جاتا ہے اور حوصلہ نہیں ہارتا اس کی محنت اپنے وقت پر پھل لا کر رہتی ہے وہ انہیں یہ نصیحتیں کرتا رہتا ہے کہ اتنے میں کٹائی کے دن آ جاتے ہیں اور اس کسان کا سارا گھر غلے سے بھر جاتا ہے اس کی محنت بلا کر پھل لاتی ہے کمسر حدا دن ہم پتہ سبا سنا دلا کل سندر اس دانے کی طرح جو سات بالے اگائے اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں اس طرح اس دھیانت دار محنت کش کسان کو ایک ایک دانے کے بدلے سات سات سو دانے ملتے ہیں اس کے برف دوسرا کسان جس نے خدا کے قانون کو چھوڑ کر بیج کے دانے پسوا لیے تھے اس کا نہ گھر رہا نہ بار نہ ڈھور رہے نہ ڈنگر نہ کھیتی رہی نہ زمین وہ مفلس اور کلاش رہ کر در بدر بھی مانگنے لگ گیا یہ کیفیت ہے خدا کے قانون مقافاتے عمل کی وہ بالکل حق لیکن بیج کے گونے اور کھیتی کے پکنے میں وقت ضرور لگتا ہے جو اس سے تن نہیں آتا اور ہمت اور استقبال کے تمام مشقتوں کو برداشت کرتا ہے اس کی کھیتی پروان کر جاتی ہے جو مایوس ہوتا زمین میں بیج, بیج نہیں ڈالتا یا جلد بازی میں سڑک گیہوں بالوں کو چرا دیتا ہے وہ آخر ومر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے یہی مثال ظالم کی ہے اس کی خیت کھیتی کبھی نہیں پنپتی لیکن اس کو ظلم کرنے اور ظلم کا نتیجہ برامد ہونے میں ایک وقع ہوتا ہے اگر وہ اس مہلت کے وقفے میں سمجھ جائے اسے ہوش آ جائے وہ ظلم کو چھوڑ کر مظلوموں کی امداد کرنے لگ جائے وہ غریبوں سے ہمدردی کرے وہ ادلے اور انصاف کے راستے ہم وار کر دے وہ دیانت اور امانت پر کار ہو جائے تو اس کے یہ نیک کام اس کی سادگہ برائیوں کے داغوں کو دھو ڈالتے ہیں لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے اور اپنے ظلم اور ترکشی میں بڑھتا ہی چلا جائے تو پھر خدا کا قانون ایسے لوگوں سے پکار کر کہتا ہے کہ ان لاد نا اللہ ان بدلا حیرم بن ہوں وباد نہ نوں ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے جو ان سے بہتر ہوں دنیا میں کوئی قوت ایسی نہیں جو ہمیں ایسا کرنے سے روک دے جو ہمیں عاجز کر دے جو ہم سے آگے بڑھ دے چنانچہ وہ لوگ جو ان سے بہتر ہوتے ہیں آتے ہیں اور ان کے ظلم و سرکشی کے راستوں کو روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی کلائیاں توڑ دیتے ہیں یوں خدا کا قانون مقافات عذاب بن کر ان کے سر پر مسلط ہو جاتا ہے سورہ انبیاء نے قرآن کریم نے ان کی اس کیفیت کو بڑے دلکش اور ابر تنگیز انداز میں بیان کیا ہے یہاں کہا ہے کہ وہ کم قسم نم ان قریت ام قانت ظالمتم و انشانہ دادا ہا کتنی <آخرين> ہی بستیاں ہم نے دباہ و برباد کر دی جن کے رہنے والے ظالم تھے اور ان کے بعد ہم نے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا خلما احسو بحسنا ایزاحم منہا یقوم <يَرْكُزُون> ان ظالموں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی سرکشیوں میں مست تھے اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں تھا کہ ان کے اعمال کے نتائج برامد ہونے کا وقت آ پہنچا ہے چنانچہ جب انہوں نے ہمارے آزاد کو محسوس شکل میں اپنے سامنے دیکھا تو اس سے بھاگنے لگے ہمارے قانون مقاطات میں پتارا لا کر گزر اب مت بھاگو تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے ورجے ہوئے لاما اترس تم تھی ہے وساتے وہ بڑے بڑے محلات جو تم نے غریبوں پر ظلم کر کے تعمیر کیے تھے وہ تمہاری اثاث گاہیں جن میں تم نے آشوشیت کے سامان جمع کر رکھے تھے تم ان کی طرف واپس چلو لا اللہ تم تم سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ دولت کہاں سے لی تھی انہیں اس طرح پکڑا جائے گا آلو یا ویلنا انا انالمین وہ اس کا اقرار کریں گے کہ ہم نے واقعی لوگوں پر ظلم اور زیادتی سے یہ سب